وز فِي کتابی ابراہیم کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کریں انہوں کا ندی قن نبی بے شک وہ بہت سچے بھی تھے اور نبی بھی تھے از قان علی ہی جب آپ نے اپنے چچا سے فرمایا لفظ ابن چچا تایا دادا پردادا اور والد سب کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن عربی میں جہاں والد آئے گا تو والد سے مراد سگا باپ ہے لفظ والد صرف سگے باپ کے لیے استعمال ہوتا ہے اور لفظ ابن سب کے لیے استعمال ہوتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد مومن تھے توحید پرست تھے وہ مشرق نہیں تھے ہاں آپ کا چچا جو تھا آذر یہ مشرق تھا تو آپ نے اپنے چچا سے کہا یا ابتی اے میرے چچا تَعْبُدُ مَا لا بدھ ملا یس ما ولا یگ سرو تم ان بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں ولا یوگنی ان کا شہید اور وہ آپ کو کچھ فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتے بے جان پتھر ہے یا ابتی اے میرے چچا یہاں پر بعض مفصری فرماتے ہیں کہ یا ابتی کہنے کی جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یا امی کیوں نہیں کہا کیونکہ عربی میں چچا کے لیے جو سری لفظ ہے وہ ام ہے تو فرمایا کہ اگر آپ اپنے چچا کو یا اپنے تایا کو بڑے ابا تو وہ خوش زیادہ ہوتے ہیں اور نصیحت کرنے کے لیے ایسا انداز اختیار کرنا چاہیے کہ وہ نصیحت غور سے سنیں اس لیے آپ نے شفقت کرتے ہوئے یا ابتی فرمایا یا ابتی اے میرے چچا انی قد جانی من العلم پہ میرے پاس علم آیا ہے ما لم یعتکا جو آپ کے پاس نہیں آیا فاتبعنی پس آپ میری پیروی کریں کا صغاطا سبیہ میں آپ کی سیدھے راستے کی طرح رہنمائی کروں گا یا ابتی اے میرے چچا لا تعبد الشیطان شیطان کی پوجا نہ کریں ان شیتان کا نل رحمان بے شک شیتان رحمانجل کا نا فرمان ہے یا چچا خاف یمس کا آداب مینر رہمان بے شک میں خوف کرتا ہوں کہ رحمانجل کا عذاب آپ پر آ جائے یعنی یہ ڈھیل اور محلت ختم ہو جائے فتقون علی شعیق پھر آپ شیطان کے دوست بن جائیں گے مراد یہ کہ جو حشر شیطان کا ہوگا وہ آپ کا ہوگا آپ کے چچا نے کہا بن انتی یا ابراہیم اے ابراہیم کیا تو میرے خداؤں سے منہ پھیرتا ہے مجھے میرے خداؤں سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے دیکھیے ابراہیم علیہ السلام نے یہ نصیحت ایک دن دو دن نہیں کی بلکہ کئی سالوں تک کی بار بار کی جب بھی آپ نصیحت کرتے آپ کا چچا غصے میں آ جاتا اور آپ کو بہت برا کہتا اور بہت زیادہ بے ادبی کرتا مگر پھر بھی آپ خاموشی کے ساتھ وہ بات سنتے پھر دوبارہ دوسرے کے نصیحت کے لیے پہنچ جاتے تو تبلیغ دین کے لیے ضبط چاہیے یہ نہیں کہ کسی کو قرآن کی دعوت دی اور غصے ہو گیا تو ہم بھی غصے ہو جائیں تبلیغ دین کے لیے برداشت چاہیے اور اس کے لیے مسلسل محنت اور جد و جہد اور اپنے غصے پر ضبط اور کنٹرول اور سامنے والے کے لیے ہمدردی کے جذبات ہوں کہ یہ تباہ ہو رہا ہے اگر میری بات نہیں مانے گا تو جہنم میں جائے گا اس تڑپ کے ساتھ اسے تبلیغ دین کریں لم تنتہی آپ کا چچا بولا اگر اے ابراہیم تو باز نہ آیا لَأَرْجُ مَنَّكَ ضرور بس ضرور میں تجھے پتھر مار مار کے ہلاک کر دوں گا وہ جرنی ملیہ اور ایک دن غصے میں کہنے لگا کہ بہت بڑے عرصے کے لیے تو میری نگاہوں سے دور ہو جا کال سلام کا آپ نے کہا تجھ پر سلام ہو یعنی یہ ایک محاورہ ہے اس سے مراد ہے کہ آپ نے کہا ٹھیک ہے اب تیرا اور میرا راستہ جدا ہے فرولہ کا ربی میں انقریب تیرے لیے اپنے رب سے معافی مانگوں گا استغفار کروں گا اس وقت تک استغفار کرتا رہوں گا جب تک مجھے میرا رب منع نہیں کرے گا یعنی آپ اس قدر وہ ظالم ہے اور آپ کو دھمکیاں دے رہا ہے پھر بھی آپ شفقت رکھتے ہیں پھر آپ استغفار کرتے رہے لیکن جب آپ کے اوپر یہ ظاہر کر دیا گیا کہ اب اس کے نصیب میں ایمان نہیں اور مشرق کے لیے استغفار کرنا منع کر دیا گیا تو پھر آپ نے اپنے چچا کے لیے استغفار نہ کیا ان کان بی حفیہ حفیظہ بے شک میرا رب مجھ پر مہربان ہے وہ آ اور میں تم سے اب دور ہوتا ہوں وما تدعون من دون اللہ اور ان بتوں سے بھی دور ہوتا ہوں جو تم اللہ کو چھوڑ کر پوجتے ہو وہ ادڑ ربی اور میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں اص اللہ اکو نبا ربی شکی قریب ہے کہ میں اپنے رب کی عبادت کرنے کی وجہ سے شقی نہ بنوں مراد یہ ہے کہ میں اپنے رب کی عبادت کروں گا اللہ تعالیٰ مجھ پر کرم فرمائے گا اور ہمیشہ کے لیے خوش نصیبی کو میرا مقدر بنا دے گا وہ تو نبی ہیں معصوم ہیں وہ تو خوش نصیب ہیں ہمارے لیے نصیحت ہے کہ جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ جب اس سے راضی ہو جاتا ہے تو ہمیشہ کے لیے اس کی تقدیر میں خوش نصیبی کو لکھ دیا جاتا ہے فلم پس جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ان مشرقین سے جدا ہوئے اور بابل یا بابل شہر جو عراق میں تھا وہاں سے سفر کرتے ہوئے آپ شام پہنچے و ماں یا مدون امندون اللہ اور ان بتوں سے آپ جدا ہوئے جن کی یہ مشرقین اللہ کو چھوڑ کر پوجا کرتے ہیں لہو اسحاق و یاقوبہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب علیہ السلام عطا فرمائے دیکھیں اسحاق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور یاقوب علیہ السلام بیٹے نہیں پوتے ہیں جو اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے پونے دو سو سال کی عمر عطا فرمائی اور آپ نے اپنی زندگی ہی میں اپنے پوتے کو جوان ہوتے ہوئے دیکھا اور پوتا بھی دادا ہی کی اولاد ہیں وَقُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا اور ہر ایک کو ہم نے نبی بنایا وَوَحَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا اور ہم نے انہیں اپنی رحمت سے حصہ عطا فرمایا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيَّا اور ہم نے ان لوگوں کے لیے یعنی ان انبیاء کے لیے لوگوں کی زبان پر سچائی کی بلندی اور مشہوری رکھ دی مطلب یہ کہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے جب بھی ذکر کرتے ہیں تو دنیا کی اکثریت لوگوں کی ایسی ہے کہ وہ اچھائی کا ذکر کرتے ہیں اور ان کی تعریف کرتے ہیں کیونکہ یہودی عیسائی مسلمان تینوں حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت اساق علیہ السلام کو ماننے والے ہیں